اللہ of <laughs> it. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش جغش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره صلى الله عليه وسلم الله له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم انلیا آ موسپندی راک سلامکیا سی یار سورا آلکو سوادی ابھی الله القلوب تو الله من لوگ بہلا یا راحت بہت آواز آج ممبئی ستار ہر ایپ ہر نقص ہر گنا چھپائی رکھ دا. جناب دامنے <خف> اللہ <تصال> کریم نے سمجھ کے مطابق وہ بھی جی غلط ہونا ہے تو میری طرفوں جی صحیح ہو گیا تو میرے رب اللہ جس موت ڈاکٹر شاہ پہلی مرتبہ ہونا ہے اور سر وہ ہے امر اور خال پرانجید تھی آیت مبارکہ دا حصہ چھوٹا جا لاہل خلق خبردار اس اللہ واسطے ہی ہے خلق اور اس سے موج رات اور کرامات کا مسئلہ سنا <سنتاج28> سبحان اللہ! دوسرا جنت کا نظام جڑا نا وہ آ جانا جنت دودھ دونوں کا ہی سمجھ آ جائے جا نظام مرد. لیکن اللہ تعالیٰ دولت اپنا بخش ہوفی کوشش سمجھ آنا ہے امر اور خل امر اور امر لفظ کئی مانے استعمال ہوتا ہے یہ مان ہے اللہ باق کا حکم حکم دو حکمال سونا رب شریعت بنا ایک حکم کا شریت جان بنا حکم تشری اور جہد جی کائنات بنا کہ حکم تکرینی کبا نا یو کبے تکرین بنا حالق پیدا کرنا ایجاد پیدا کرنا تکوین پیدا کرنا میرو الاگ اللہ بخل سین اللہ الدین ان کو یہ جی حکم ہوا کہ اللہ تعالی کا دین خالص کر کے اس کی عبادت کرو یعنی توحید اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو بماؤ میں رو ان کو یہی حکم ہوا اتے حکم شرعی شریعت آ شریعت کا حکم جدو فرما ہے وہ جائز نجائز بنا ہے حلال حرام بنا ہے شریف جائزہ دیگر آیات مبارکہ ایسی ہیں جن جنہ حکم شریف امر تعبیر فرمایا گیا ذکر فرمایا دوسرا امر تکوینی بنا کا حکم انما امروہ اراد یق ال اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو فرماتا ہے کن ہو جا فون پس وہ ہو جاتا بن جاتا بن جا بن جاتا ان اے اس طرح دیا آیا مبارک کافی تکرار آئی مناسبت ہر اس مقام جیتے یہ آیا نا اس طرح اتنے امرت مراد امرت تک بھی نہیں وہ بنا حکم بناؤ والا کئی بندے رلا ملا بیٹھتے ہیں سمجھ آئی ہی کہنے وہ پھر کہ گناہ سواب یہ سب کرنے وہ اللہ دا حکم ہے توی راضی راضی ہوں شریعت تے راضی نہیں یہ ضروری نہیں کہ راضی ہو جا شریعت دا حکم اسی یعنی اگر حکم ہوگی کرنے کے متعلق تو کرضی جے چھ متعلق تو اللہ تو فیل اور ترک یہ کرو یہ نہ کرو یہ چھڑ دے انہیں راضی ہونے کا تعلق اس شریعت دے حکم نال کیوں کہ راضی ہو مطلب یہ ہوتا ہے پسند کرنا اعتراض نہ کرنا اعتراض نہ کرنا جس وقت بندہ خلاف شرع کرتا ہے نا وہ رات پا کے اعتراض کرتی ہے جی سوال سزا جزا رکھی تو سزا جزا کا نظام وہ شریعت دے امر نار مانا. مانا. مانا. شریعت شریت امرا جا رضا ناراضگی ات دا ہے امر ایتھے رضا ناراضگی دا کوئی سوال نہیں اے جو نیچی جو بدی ہے جو کچھ خیر ہے جو کچھ شر ہے او دے امر کن دے نام <بھارتا> جس لالو ہر چیز کا خالق قرار پہ <بھارتا> آئی <بھارتا> تو بڑا کے ہر چیز بناؤں گا لیکن بڑا کے امتحان شریعت بنائی اتے <قول> پھر ایک ہوکم دے ہوں کر کر نہ امتحان ہو گیا تو بنا تکلیف ایجاد ہر شہ دی طرفوں ہے اس نال وہ خالق کے ہر چیز کا لیکن امتحان آستے شریعت بنائی سو پھر او رضا ناراضگی جنت دو زخی ایجاد اور تخلیق تے جنت دو زخ نہیں ہے جنت دود شریت رضا ناراضگی اتے خری شریت بنا نہیں ہے <سلام> <سلام> میری مراد میں بیان کرنی ہے نا خلق اور امر جا میں تقابل رکھیا ہے اس امر تو مراد شریعت والا نہیں دوسرا بنا کن والا امر لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کن فرماونا یہ میرے اگوں نہیں تیرے بولنے دیکھو کن دو حرف نے انہوں نے بولنے کو وقت ہے میں میرے خیال کن آخ تھی اک چمکاؤ ہو سکتا ہے کن آخر پہلے تک جہی نا وہ چمک جائے جا ہے نا وہ اس بڑی خوراک ہر بے اسباب وہ میں بعد تو اے جڑا کن اچھا کیونکہ بولنے کلام چھوٹے محتاج ہے اللہ تعالی نے اسباب بنایا انہ ترتیب ہے اس ترتیب کی وجہ سڈے کلام دقت اس رات پاک کا کلام جا جا سفرت اور جدو کلام فرما سننے والے سنگے حضرت کلیم نے سنیا یا محمد حبیب نے کیفیت بیان کسی ہو سکتی ہے جگہ سننے والا ہی حاضر ہو اللہ <جباستو> سمجھ نہیں آئی تو کون دیر لگ دی؟ <سفرحان> اس رات پاک جڑا کلام ہے اس پرانے مجید فرقان حمید نے دو جگہ ہے اس امر کے متعلق تکوین تکوی امر ہے نا اللہ ایک مقام ت فرمایا ہے سمجھو ذرا فرمانا ایک مقام ت فرمایا ہے وما امرونا الا واشدہ کلم ہل وما امرو نا الا واخ کلم سبحان اللہ یہ آیا سورت کمر آیت نمبر پچاس کہ ساڈا امر صرف کلم واما امرونا الا واحدا ساڈا امر صرف ایک کلم ہے کلم ہن بل بسر جیو اشارہ کرنا معمولی سا اشارہ کرنا آخر لمح ات نکرا ج مطلب ہے معمولی بل بسل اکھ جنہوں آسان اکھ مارنا یا پلک مارنا آخر پلک چھپکنا آخر اچھا لم ہم بل بسر لم ہم بل بسر قیامت جہی قائم ہونی ہے نا وہ بھی امرنا ہے فرما وبا امرا الا کہ قیامت والا جڑا امر ہے نا سڈا امر جڑا قیامت در الا واحد وہ بھی کلما واحد ہے مشال دیتی کلم کلم ہل بسر آشارے پیتا آپ ربیا اس نام بہت ہوں ایک میں گل آئی سی لطیف پتہ نہیں سی ہے غلط اللہ تعالیٰ بہتر جانے ایک مقام پہ آیا ہے بل بس اور ایک مقام پہ آیا لم ہل بس پر, پر لم معمولی سا اشارہ بل آنکھ کے ساتھ لم ہل آنکھ کے اشارہ او آقرب یا اس یا قریب تک ہر اتے کرب آیا ہے تو ایتھے بھی آیا ہے اتے آئے اک کے اشارے ود تیزی ات نہیں اتنے آئے لم بل بسر اوہو اکرب اتنے نہیں آیا کیوں سمجھ یہ آئی بیٹھنے کی گل دین چاہیے کہ اس سے اشارہ ہے کہ وہ او ہوا اقرب دا جڑا من ہے نا نکر جہاں سونے نے ادا کروں دو زیرہ دو زبرہ دو پیش یہ نکرا بن جکرا بنیا یہ کا مطلب ہے معمولی سائشارا مانا سونے نے یہ دو اور نارا حضری سرکار کی آمد اللہ سمجھ نہیں آئی ہوں دونوں آیا تھا ایک دوسرے کے بالکل مطابق ہو گئی لیکن یعنی مانے میں لیا لیکن عبارت میں فن اتے ہو رہے تفنوں پھر عبارت یہ اللہ سونے نے عبارت فن یعنی کیا مطلب کہ دس دیتا ہے کہ اسلوب اور انتاز بیان ایک ہی مانے کا وہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور دنے پھر بلاغت بلاگت کے پھر جڑے بڑے, بڑے فصیح بلیگ نے سابان بن وائل ورگی وہ بھی ہاتھ بن کے کلو رنگ نے کہ سونیا باقی بندے کا کلام نہیں ادب کیسے عجیب گلو اکرم وہ دو دو کلمے آپ مان جا ہے انہوں دو دیر پورا جملہ جملے کی ادائیگی ہو گئی جملے لمح ہوں دونوں آیاتوں کا مفاد اور مان یہ کہ اللہ واہدہ بولا شریف مولا امر یا چیز بناو کا امر وہ اکھ مار چپکن بھی تو بھی پہلا مطلب سمجھ آبارکواد اسے آئے مبارک تو پتہ پتا لگتا ہے کہ اس دا جڑا فیل توجہ تبجو بچ امر حکم ٹھیک ہے اور فیل کیے تو اللہ تعالی کے حکم دے کام کی فرق ہے بھائی اس دس میرے حکم دے کام چ کوئی فرق نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کام توں اصل تو کرنے نا کام ہاتھ پیروں منہ آزار جبارے نال اصائن کرنے اللہ تبارک مطالعہ کوئی کم آزاد جوارتوں پاکداس لہذا آزاد نہیں کرتا اس جدو کم کرنا ہے ان امرا ارادہ لے شین بولا لہن بہ اس کا امر یہی ہے اس کا فیل یہی ہے کہ جب بنانا چاہتا ہے تو ارادہ بنانے کو فرماتا ہے تو کون کہیں لگی واقعی جی ہوں ہاتھوں بڑا وڑتے آ مکان سے کنا وقت لگتا ہے اس سے اسمان زمین عرش پتہ نہیں کیا خوش بنایا سمجھ نہیں لگی سی. تو پھر فیل،, فیل بھی ہوتا کون نام اندل شینل کون وما نا ست <سبحان اللہ> موسول مقدر چ کرو یا کالے متن چ کرو تجات پاک جلا مج دل کریم امر جا جی بناو زی جہی ہے جناب نو کچھ آ گئی اللہ, اللہ سبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا خلق خلق جہی ہے نا پیدا کرنا پیدا مانا ظاہر کرنا اللہ تعالی کے علم چ ہر شے چھپی اس اپنے علم ندو ظاہر کیا نا سبحان <تصف> اللہ. مثال ہے اس ذات دے مسائل سمجھا متلو کی بولی لبی شہر ملو اس کی مثل کوئی بھی نہیں لیکن اس کی بھی مثال آلہ تو آلہ مثال لب کے دو ما سالوں نور ہی کبھی شکار ترفیا مثالہ بہت گال کری کر سکتا بند تو مثال سمجھا ہے انجینئر ہو وہ پہلے نقشہ بڑا عمارت کا ایک دے تے جڑ جانے وہ نقشہ نقشہ بنا کے پھر پامے آپ بنا دسترین کہہ دین متابک بنا دست ان متابک رکھ پہلا پہ علم ایک صفت ہے عجیب یہ بھی حقیقت نہیں جان علم جیڑا ہے ایک سفت بندے دے اندر اللہ تعالی طرف پر قوت رکھی عجیب ہو گئی اس جی جمال ہے تصا جا کے دسیا جی آ ہے انہیں اس علم اپنے ترتیب د اندر. ایک ترتیب انہیں دیتی باتمی اندر اندر خاکہ تیار ہو گیا یہ ای نقشہ بنا پھر انہیں کسی تخ شہ اپنے اس باتنی یعنی اندر والے مرتب علم اس لیے ایک ظاہری اور خارجی علمی ترتیب بن گئی وہ نقشہ کچھ نہیں اس کے اندر اس کے ذہن دل دماغ میں جو علم ترتیب پایا سی وہ ظاہر ہوا ہے تو نقشہ بن گیا پھر اسی بھی ترکیب کے مطابق عمارت بڑی ہے تو شاید فرضی وجود بن گیا دکان بن گیا فلازا بن گیا فلازے بن گئے فلاج بن گئے ایسے بڑا گئی اور بلا کشمی وہ تمثیل قریب کر دس گل وہ حقیقت یہ مزاج سی حقیقت نیڑے ہو گیا ٹھیک ہے اللہ تعالی علم دی صفر سے ذات بارے کچھ نہیں کہہ سکتے صفات کی معرفت پہچان آ دی معرفت پہچان آ ذات, ذات پاک نے اپنے علم شریف نرتیب ترتیب دئی تقدیر نقشہ بنا پہ آیا بڑ گیا لکھ ما ما اللہ قلم سے کہا لکھا ما ما <سؤال> نقشہ بن گیا جو نقشہ بنایا سن اس نقشہ وہ بن گئی ہوں تقدیر سارجی وہ ترتیب علم دی جڑی پہلا ذات پاک نے اپنی تقدیر علم لاہی وہ بدل نہیں سکتا جب ظاہر فرمایا وہ بن گیا وہ نقشہ ہر چیز جیڑی ہے پیا ہر ایک چیز پورا نقشہ محفوظ ہے. اور سے نقشے دے مطابق قدرتالا ابھی ہر شہر بڑا لگا جائے اللہ سے اللہ تعالی کرم فرماند ہے انہوں او سے لوہے محفوظ دلوں دل ہوں توجہ دل, دل جہا ہے ایک تختیری یہ عجیب جی تختی ہے مانوی اس تختی دا رخ اس لوح محفوظ کی تختی اللہ ستمے اشمان سے بیت اللہ بنایا بالکل محاذی سامنے نے ایک دوسرے تھے انسان عبادت تواف طواف کرتے ملک اللہ تعالی نے اس دل دی تختی جڑی نا. اس دل جدو کرم کردہ برابر کردھر جن چند ہے ادھر نقشے تختی فرمایا جائے فکیل سمجھ آئے گی نہیں پھر یہ خیر مت پہ کرنا اتو تقدیر دا معاملہ بھی سمجھ آ گیا تقدیر دی تاریخ ناچیز دن چی میں بیٹھے کہ سرتیب ریگ میں مرتب علم الہی مرتب میں ہو تقدیر علمی خارج میں ہو تقدیر محفوظ علی خارجی تقدیر سمجھ آئی کہ نہیں تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا مت کوئی آگے جا کے تھوڑا بیٹھا تقدیر کا معنی ہے اندازہ کرنا اندازہ کیوں ہوتا ہے ترتیب ہی تو ہوتی میںہ میں فلانی کتاب رکھنی فلانی مقدر جو پھر اس حقیقت جد پہنچ دا اللہ کے فکیر مرفت تو کے یار میں اپنے تمام اس جسم مکمل اجزا ہر طرح روحانی جسمانی نقشہ پچھا ٹوڑے گا نا لوہے محفوظ نقشہ نقشے بنا اتوں چلے گا تو پھر جخل ہوئے گا اس رات کے علم سے کہ سڑکے جا پھر علم کے پہنچے گا تو پھر رات گم ہو جائے گا ہوں تیرو کیا پھر اتے جا کے آکھیں گا جی میں یا کھاں آر می جانا جی میں چین اندر کون سما جین ادر آخان پھر مکئیت جان تو ایاہر توں اے, اے سب کی بات پچھاڑ تی تو, تو اے, میری تو اے جنب جنب پشان جدوشان گیا میں سونے آئے تو صرف تیرا علم اور نقشہ لے کے جدو ظاہر ہوں تو کوئی بہ بنتا کوئی میرے لیے بنتا کوئی پیر باہو بن ج کوئی جچ بن کوئی ابو جہل بن کوئی ابو لاہل بن کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا سنیا پاکر میں کچھ بھی نہیں تھی یہ آخیا تین نفری کرنی کیونکہ اتوشہ چلنا اتوں خیال اٹھا گیا لہو تک چلے لہو تو پھر علم تہچیا علم تج تک پہنچے اتے آخنا پندرہ یہ مست ہو کے آرف برلا بن گیا دشمن نہ شیا نہ بہابیار جہ مسل میں نا میرے خرا ج میں ہوں اتنی آ تفصیل کر سکتے اتر تفصیل اور اے حکم لگنے نے تفصیل تو بعد بزرگ فرما نے مثال دن کینال شہ ویکے نا تو لوا سی کُل شہ لیا تلو علا نہ ہر چیز کے اندر اس کی وحدت پر نشانی موجود ہے چاہے کوئی درخت لے کائنات ساری علم کیون گ مثال دے درخت پورا گیٹک دیا نہیں پیا لیکن اپنی حقیقت نہ مجاز حقیقت اپنی تفصیل اجمال مرتبہ اجمال میں علم ہے مرتبہ تعینات تو گلے گلو ہی ہو گیا ویخ بھائی وہ کسی بزرگ نے آخیا اللہ تبارک و تعالی وہ حقیقت علمی سی نا اللہ وہ حقیقت علمی اجمال ایک مرتبہ سفت کا ظہور چاہیے نا حقیقت محمد کی ہے اور حقیقت محمد کی ہے سلسلہ چلیا ہر گل یہ دیکھو گیٹے کے انڈا بر گئی نہیں ہے لیکن کدی کاندیا چنجا محسوس ہوئی کدی کاند جناب جی پنجا کو پار کو ویٹ انڈا پلیت کے پا کے دی جاندے اللہ بندے آ وہ حقیقت ہوس شہر شادی حقیقت پلیت نہیں حکم لگنا تفصیل تو بعد اجمال کے مرتبہ حکم نہیں تا کر کے نور محمدی ساری تعناط لیکن اس احتراج پہ کرنا ہے، خدا دی سے ہونا ہے. خدا دی ہر شاہ رات سے ماری نور محمدی ہے اچھا حقیقت حقیقت موجود ہے تفصیل آئی پھر کنڈے لگ گئے درخت بن گیا بلان ہو گیا بلان ہو گیا اس واسطے آپ سلاح تو وقت تسلیم ذات کریم کا نور مبارک نا جڑا اصل کائنات وہ مجموعہ ساری دے حقائق د حقیقت محمد مرتبہ حق کے حق نو آخ مولوی قاسم نالوتوی نے تحزیر اناس اس مسئلے نگان کی مدرسہ دوبند بنایا نا اس نے بیان ہے کہ حقیقت محمد علم الاحی مرتبہ ثانی میں تجلی فتح یعنی جلوہ ہوتا ہے تجلی کی شاید مرتبہ سانی میں ظہور ایک شاید اصلی موجود سامنے بیٹھا یہ میرا اصلی موجود مین؟ نہیں میرا میرے سامنے لیکن وہ مرتبہ کسانی مزدور ہے وہ تجلی ہے میں نہیں میں اگر میں شیشے پاٹ جا شیشے ہے شیشے کیوں نہیں فرق پہ ہوئے تجلی اور لیکن یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ میرے تو جی کہہ سکتے ہو میں ہور ہاں وہ ہو یہ کہہ سک میں کیوں ہے اس طرح بالکل غیر نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے <مالکوت> کہ وہ سب کچھ میرے نہ ہے غیر تھا ہو سکتے دوسرے, دوسرے انسان بیٹھے تو جنوب... اللہ تبارک و تعالی دے علم شریف دا جس وقت جس وقت پہلی تجلی ہوئی ہے تو حقیقت محمدی ہے دوسری تجلی لوہے محفوظ ہے پھر اگلے تجلی آتو بھائی سبحان اللہ, اللہ! تا کر کے سیدنا امام جلال الدین شریف کی رنما اللہ نے لکھی آئے. سبحان اللہ میں نظر ہر پاس آیا. او او او او جو چ دی گئی نا تو مجبور ہو گئے باقی تو خیر تو اگلے, اگلی گل کرا امر اس سر تیزی بہت کے آنکھ چمکن تو بھی اور یہ تیزی کا اندازہ تھوڑا یا اتھو جا اتوں جا لو جدو حضرت سیدمان پیغمبر حضرت سلمان پیغمبر علیہ سلام جدو آ سرف دن برقیا سرکار نرمائے مینو تخت بلکی اس بڑا چیتی چاہیے فرمایا تھی أنا آتی قبل تو تو چمکن تو پہلو ہی میں حاضر کر دیاں گا میں حاضر کر دیا گاڑی اک چمکن تو پہلو حضرت آسرت رکھی آؤ روح مان شریف درد ہے ایجاد جی اتمتا اتے وجود دو کام ہو گئے ایک اعدام ایک ایجاد وہاں پر معدوم کرنا ختم کر دینا کیوں اگر اوے ختم نہ ہوتا سگلے آخر سی یہ اتے ہی اتے ختم کرتا اتے وجود چ لیا سی دو امر دو کم نے اتے ختم کرنے اتے ظاہر کرنا پیدا کرنا دونوں دو کم نے کنا وقت جی دیا کلڑا پر سڑکے جا آدی گو ہی ختم ہو جانے سامنے آ جانے اور دو اک چمکنے پہلو ہی ہو جان گے حضر علام چیشتی صاحب چلو اس مولا علی سونے کا ذکر خیر شاہ علیفا حضرت سیدنا داوود علیہ السلام تو تسلیم بوجر مبارک مولا علی سونے گی کرامت مبارک کی کہ داوود علیہ السلام گھوڑے توار ہونے تو زبر مکال توجہ دا اور مولا علی بیٹھے دجے پاسے ہال پیر نہیں جان دیکھو المد سو بناس تک قرآن کن یہ دو ہر فو کل جا قرآن بڑے تے قران پڑھدا کنا وقت لگتا ہے کنا لگتا ہے پھر دو کن چار کون تے کنا وقت لگنا لیکن ان تلاوت ہے اور اس تلاوت کے اندر وہ کی کرتے ایقت چ قرآن مک جدا چار وہ جہا کن بولن والا وہ رات پاک جدو دل دب تعلی رکھے تو ہوں ہر پتا کی خان بندہ ہوں رب بندے کی مطلب یہ سفتیں مکدیا سفتوں کے جی سفت مکدیا تلیں فرمایا تو ہوں وہ کن بولن والا بڑھ وقت رب العلمی کل بے علی تجلی فرمند ہے اس تجلی دے نار مولا علی سرکار کلام وجید نو ای کر لین کہ لیکن من دے پیچھے فنا کرنا جی روح نے روح اے روح جس اور اللہ تعالی نے ایک ایسا عجیب بنایا اندر فیل ایسا نو کہندے نے مناسبت ذات کے حق نہ من ہارا فنف سہ فقد ہرا فربا یہ دیکھو نا کہ جسم سال روح دا کم ہے کہ اے مصروف نہیں ہو سکتی یعنی کیا مطلب کہ ایک پاس مشغول ہونے دوسرے پاسوں میں بلا رہی ہے میرے ہاتھوں ہلا بھی رہی ہے میرے جسم سارے زندہ بھی رکھا ہوا خون دی گردش ہر شہ سارا کچھ ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا کسی پاس آ رہا نہ اسی طرح اللہ تبارک وطا جلا مج تو حل کریم مخلوق نفر تو مخلوق مخلوق کا یہ حال ہے ہر جے روح ہر پاس نا جس وقت اس رات پاک دی یاد اس رات حق دی یاد جدو اگ انگ سما جی بکلبا فرماوے روح سر تو پیرا تک اپنا تسر تے جدو روح دے رات کے حق کا جلبہ جاندے جر تن من یار شہر بن جان جاندے دے مبارک کن دے ہونے شروع ہو جی فرما نے تن من یار دہ منسبت کوئی بوٹی لاؤ نا جلان کی خوشبو قدرت نظام ہے وہ کسی لاؤ نال لگتی ہے فلانو دا کسے لاؤ لگتی اپنے آپ نہیں لگتی جنگل دیا بوٹیاں لگنی بالنا جد کوئی لا تو اتنے نگرانی رکھدہ مالی وہ فل کڈی جدو فلاں در وہ خوشبو اور جنہ جنا جی فلاں ہوں فل پھول آن تو خوشبو شک بوٹی تو لا چڑا نے بالی نگرانی رکھنی مقدر چنگے ہوئے نا خوشبو پھر ای نسیم صبح ادھر چلی بہت جتھوں تک لے گئی اتو تک جس جس دل کا مقدر ہویا اس خوشبو تو آئے متاثر ہوا اس خوشبو سے پایا فیل پا کے اس خوشبو کے پیچھے پیچھے ترتا مڑ سیدا بوٹی دیا کے نمبریشیا پہچانا گیا میں جب بنا جبریلا جبریل الی بنا لیا ہرش پیار کرنا شروع کر د مبارک درخت پاکیزا ایسا جی درخت جدیا جڑا خاص سبحان اللہ این اللہ سبحان اللہ چمبے پوٹی مرشد سب وقت لگتا مسلم بی ہر بنا بنائی رسبا بنائی مچھر نکل گیا وقت لگے گا مکمل ہو دکھلو نہیں سر بکیلہ وقت لگتا کر اس باپ کا جہان ہے اسباپ اللہ تعالی نے رقط رکھے بڑا ہوا پیچھو کون کل ساری کون کی شفا کے پشا اللہ سبحان اللہ آمد تاب آمد کر گئے چل ایک ایک آل جا, جا اللہ العالمین جدو کسی وقت بنا ہوئے جب کی قدرت اسباب ایسی طاقت کوئی سبب نہ آتا اپنے آپ کے پناہ فرما ہے جدو ظاہر فرمایا پھر شرائے پلک جھپکن کو پہلے ہو جاتی ہے رب دے پر حکمت کرے مخلوق ہے رکھنا ایک تھوڑا جہاں پر پورا جل زہ کرے تو بچا کر Esme Al-Madin Allahu Akbar Assalamu Alaykum Ya اللہ نوی پاک فرما نے اللہ تعالیٰ تک ستر ہزار پرتے نے نور اگر سارے اٹھا دیں تو تو تک نظر جاوے ہر سڑ کے ختم اس ذات پاک نے وجہ مبارک نور نہ نہ کوئی نور رکھے مرشد کامل پہلی نظر کسے خلیفے دی, <وزور> دے دی نہیں وہ ہو, بےوش بے ہوش ہو گئے حکیم تھوڑی جی بے ہوش کر لیا پھر کر بانڈا سبحان اللہ جب کسی خوش نصیب نے بابا سلان پیر لین دیا پٹھان صاحب آئے سن مائیسا لین آیا دور پر لیناو بارے بچا نہیں سکے گا ویف رہے فرماند ہر شاید سر جانیمان ویفنا میں پر میرے اندرا سجنا مرشدے کو ہر شہر دار مکاوان لا तारेखनी है या खंबा वेखना नहीं समझ लगी ओ पता भी एच की खड़ा हैलवान हो हाथ लगा नहीं तो समझो وہ یار میں آپ کی سونے سرکار نے نظر فرمائی ہو شوق ہے تڑف کے جا ڈگے بھی ہو سن تلا بچ تالاب بھی اس اگ ن نہیں بجا سکیا تالاب بھی اس اگ ن نہیں بجا سکیا چیز پانی پیتا کوئی فرق جا پا ہوں سم لگی نہیں روحانیت دکی نہیں جانا. کا اندر کا کی نظام نشے کپو شو ہرا ہو لیے تختی تحقی علامہ مولانا مفتی چشتی اللہ ان کے اسباب سب اسباب کا ایک سلسلہ مسبب اور سبب بلاد... مسبب اور مسئلہ حیات کا سبب پانی مرل مار کلا شہر ہر زندہ جی ہر دو حیات کو ہم نے کس سے پیدا کیا سبب خوراک رجاون کا سبق سمجھو نیو خوراک سبب واستا ہوں لیکن الت ہوتی ہے ضرور ہو نہ ہو تو دوسرے لفظ آپ کے ماں کا یہ اسماد اولاد اولاد لیکن یہ سبب پایا جائے اس سبق پہ علت نہیں علت کی ہے کیے وہ ہوگا یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا سبب ہوتے ہوئے نہ ہو ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب ہوتیاں ہو سکتا ہے سبب نہ ہو چل رہا ہے وہ جا حق ہے کہ اسباب کا یہ نظام ایسا مزد ہے مستحکم ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا ٹوٹ نہیں سکتا چلے آ وہ چلے جب دیکھ لے سبا کو ٹوٹیا وہ نہیں ہوتا تو اور توجہ اور جڑاج موجات کا انکار کرتا اٹھ نہیں چبق ات موجات کرامات کا انکار تے مومن کدو موجات کرامت مانتا وہ آتا ہے اصل آپ کون کدی کپڑے پا کے آدھی کپڑے بھاویں وہ شبد میں چوے بھاوے شبق بغیر آ دو رنگ کپڑے پا کے السلام کے لا لوہا موم ہو جاتا ہے جہاں بےچارا سبس ہے مسبب تک چیزیں مسحب ایک ہے مسبب مسبب سبق بنا سب سبب باندھنے صرف نبی ولی وسیلہ نے جڑی گئی دوسرے کو آلتھ خدا علت وہ نہیں مومنٹ نزدیک ہے اصحاب کبھی محمد ہے کبھی اوسا ہے آه آه آه آه آه آه آه آه سبحان اللہ اللہ زند اپنے بابیا کرائی فرمان لگے سڈے بابا جی کلیریا وسی تشریف لے گئے بیبیاں ہندیاں بیبیاں بیٹھیا سن चरखा पूत्र बाबा जी दरवेशा ते आखे फिर आख्या बाबा क्यों फिरने ते कुछ बखा आ जाओ ऐसा बिहा सूत्र बगैर कत्ल तो बगैर चरखे तो कत्या जावे आ फरमाते छिको बाव चा करो खोलिया के सारे कत्या چرخاب پر فقیر آگے وکیر چالیاں دیکھیے پر صرف گالے میں کے آیا بڑا زیادہ تھوڑا جا سبب چپ سبب چپ کے برام سبب ہٹے وہ بغیر اسماد وسائل کے بغیر ظاہر ہو وہ اتنا کرامت بن جائے وہ ظاہر ہو جاتے من کا جی سب چکی وے نہ راجا گلام فرید کوٹ میٹن والے لے گیا سامنے کٹا کٹا اڑ گیا کٹا ہاتھ بن کے کسی بے وقوف گیا کٹے نو خدا سمجھی کر لگی پرامت اسباب مسبل وسائل واسطے وہ ختم ہو نہیں سمجھ لگی موجر یہ ہے لوگ واسطے انستے جہ ہے۔ نہ تو کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرت یہ اثر روپ ہے لیکن رکھا کا یہ راج حل کرنے کا پڑتا کہ رکھے کیا رکھے کیا حکم آپ اچھا اچھا یہ بھی گاڑی حکم آ گیا تو ان کو نارکونی حکم و سلام, <سلام> میں چیر پڑھنا میں کوئی چوک مارا چیز کا گ اللہ تعالی نے فرمایا معلوم ہے وہ کلام ہو سکا کلام سینا ہے وہ کلام امریکہ ہی آیا ملک کی کوئی تو تھے کر کے مخلوق مخلوق خالق کے احاطہ مخلوق ڈبا بند خالق کی رب رب مکان مکان نے بنایا بنے پہلو لیا کے پچھلے مکان پچھلا پھر مکان وہ بھی بنے وہ بنے اس پہلے کتنے لگا چلے اسی طرح آخر پڑا وہ نہ وقت ذات والے مخلوق تو بہت ہاں اپنی حکمت نہ شروعات میری تھان پچھان نہیں کر سکتے کھلو کی تھر تری وہ چھوٹے جیب تو آ نہ میری ایڈا آخنا نہ آ جہ اللہ سب سے بڑا ہے شان کے مطابق جب آخ اللہ تعالیٰ ہے آخ اپنی شان کے مطابق جدو آخے بچے آخ اپنی شان کے مطابق جدو آخے بابے فری الله الله نعرہ رسالہ سبحان اللہ نعرہ رسالہ اللہ نعرہ رسالہ حضرت اللہ مصطفی حضرت اللہ مصطفی ہمیں اپنا چھوڑ دیتے ہیں زندہ باد ہمارے سے ہوئے دیتے ہیں حق کے حق کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان القادری زندہ باد زندہ باد حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شبہ جائی قبلا سبحان اللہ اور دیکھو سبحان اللہ سورہ اعراف شریف دی آیت تک پڑھی سی موضوع جتوں جی بنیا اللہ, اللہ, اللہ بے شکارا پروتال اللہ ہے اللہی جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا آلा آلा آلा کتنے دنوں میں چھ دنوں میں جس نے پیدا فرمایا آسمان زمین نو چھ دن کیوں لگے تھے یعنی چھ دن جنا وقت لگا کیونکہ دن تو بننا چند سورج نو گھر بڑھنا چھ دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا مالک تالا نے چھ دن کیوں لگے نے اللہ تعالی نے اسباب کے نال وقت بڑا لگا لیکن ہی فرماتے عرش پر فرمایا اپنی شانتاب سب کچھ بڑا بڑا اپنے وقت ہرش بن گئی ہے ساری پر نہیں بنایا اسباب نے اسباب بنا آپ امر کون دے وہ بنایا لگ گیا اسباب نے اسباب میں وقت لگنا مکہ شریف جانور سامنے عجیب جا جانور ہونا جانور ہونا چہرہ تو بندے مرگا اقل ہونے والے تل ساری دیتے ہونی بندے پوری دنیا کے بندیا مسیا مور جائے گا بالکل ارد نکلنا زمین کا ایک عجیب جانور نکلنا کوئی وقت نہیں کوئی گل نہیں کوئی سبب نہیں جانور بنا کنا وقت لگتا ہوں اس جانور توجہ کیسے عجیب گا جی اسباب واقعہ کریں تو تم مالک بن کر سبق جیٹلی <سؤال> جمے سارے <سؤال> آگے فلادے بلوچیے سڑکے جا آہا اونٹنی بغیر سگب چوک پتھر نکلے ہر کوئی مجبور ہو جائے اللہ چلے جس بلی شان نکلے آخر اللہ مجبور چکا ہر کسے آخر ایک بلید اللہ جانے وہی بیرا جتھے دیکھ کے دھیان جا بھی وہ سبب پہ گا تو پھر پتا لگنا سر کیا خراب پردا ہے ہی الار دتا سر یہ کلارا ہی ایڈا وڈا ہے پرتے چکدا چکد در ہی بڑی لگتی ہے دوش باغ مرگے پچی پچی سال لگ گئے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرید ایان بیان ہے جی سیا جتھے لال موتی اور خزانہ رکھنی او آج کل بھی بھئی وزیر جانا ہوسے بھی اہم شخصیت جن کو کہہ دا ہوٹھا نے پچھلی گیٹی پتا نہیں پردے جان بھی فیار اللہ ہے اللہ پوکھا پھر موسا خراب تھا ز بنیا یہ سوک یہ کال جو کال بول ہال ہڈی ہڈی بنے سبحان اللہ دعا کر لا اس کا ہر تحقیب ہر گوشیا سمجھ آ کے جوڑے اللہ اللہ جا... حسانو صاحب ایمان بنا چلو ساحب حالائے خلق بھی اسی کا ہے امر شری شریف بھی ہو سکتا شریک تا تو جو کوئی کے خلق میرا شریک تا ہوے ہو امروہ ہے نہ خلق امر بھی اسے کا ہے خلق بھی اسی کا دیر وغیرہ یا ہو جاتی امر اصل کا خلق کائنات بس چھوٹا فرق امر اصل کائنات اور خلق کائنات ایک کائنات ہو گئی ایک کائنات کی جان ہو گئی کون امر جان جس جان چلتا کائنات اس رات امر نال چلتی بس اللہ لاہول خلق بڑی برکت والا جہانوں کو پالنے والا خیر کہ خیر ونڈی سو تو بنی پی میں خیر آرکت آپ کسی بنا ہی کیوں سبحان اللہ ایک وجود سے کئی وجود بن گئے اللہ بس طرح اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کائنات میں اللہ کام ہے کوئی گلدی تو گلدی کیمین آمین اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ <trio> شان شان شبہان